یہ بات انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عام انسانوں سے ممتاز رکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں دس بندوں میں ذرا نمایاں نظر آؤں میں ذرا اونچا نظر آؤں تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ پوزیشن بالکل پسند نہیں ہے اس ٹائم میں شاید وہ لوگوں کے نزدیک تو کچھ تھوڑا لوگ کو وہ سمجھ رہا ہوگا میں لوگوں کے نزدیک اونچا نظر آ رہا ہوں لیکن اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ اس وقت گرا بہت ہے اس لیے یہ جو آپ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں میں نے اس میں جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر میں نے اس کے اندر جو مناظر اپنے شیخ اور اپنے مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب جام برکات تم کے دیکھے اور یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا بھی ہے اور ان کے قریب بھی رہے اور بہت وقت بھی گزارا ہے ہم نے سفر حضر میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے یہ کیفیت زندگی کے اندر کسی کی نہیں دیکھی ہم سفر کرتے جاتے ہیں حضرت کے اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے ہزاروں لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں سفر کے اندر جو سب سے بھاری اور مشکل چیز ہوتی ہے ہمیشہ خود اٹھا لیتے ہیں حالانکہ ان کی عمر اب ستر سال کے قریب ہے چھیاسٹھ ستاسٹھ سال عمر ہے ہم سارے جوان لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ہم ان کے مرید ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں تو زید تو یہ دیتا ہے کہ ہم لوگ آگے لیکن ہمارے ہا... ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیں گے سب سے کبھی کب یہ نہیں ہوا میں سفر میں یاد نہیں کہ ان کے ہاتھ خالی ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہو اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے کہتے ہیں جس طرح تم لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ ہے اگر کسی کے تو میرے ہاتھ کے اور سب سے اونچی چیز کو عام ہم جب جاتے ہیں اس طرح ہوا بھی ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے تو ایک مکم کرما کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ایک سال پہلے تو حضمت فرمایا کہ ہم ان کی تعزیت کے لیے جائیں گے تو ان کے صاحبزادوں کو پتہ چلا وہ حضرات تین چار نسلوں سے مکم کرم میں مقیم ہیں سعودی نیشنل ہیں اور وہاں بہت بڑا نظام ہے ان کا خانقاہ ہے بہت ہے تو ان کے صاحبزادوں کو پتہ چلا میں نے ہی فون کیا ان کے صاحبزادوں کو ان کے جان نشین کو میں ان کے حضرت تعزیت کے لیے تشریف لایا کہ کون سا وقت مناسب تو انہوں نے فورا کہا کہ جی ہم گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں اور یہ ہیں حضرت نے مجھے کہا کہ ان کو منع کر دیں اگر وہ آئیں گاڑیاں لے کر پھر ہم جائیں تو یہ تو تعزیت نہ ہوئی یہ تو خود کسی کو بلا کر اس کی تعزیت کرنا ہوگی نا کہ آپ آئیں ہم آپ سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو کہا ہم خود جائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو منع کر دی میں کہا آپ نہیں ہے حضرت نے منع فرمایا اور ہم خود آئیں گے آپ کے گھر تو ہم تو باہر نکلے حضرت کے بڑے بڑے تین چار بڑے بھی ساتھ تھے حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دام برکاتم تھے پشاور والے اور حضرت مولانا الغفار صاحب ہمارے مجامہ فریدیہ والے ساتھ تھے اس سب کچھ اور لوگ بھی تھے تو ہم نے ایک ٹیکسی روکی ٹیکسی روکی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں خاص ہم کی ٹیکسیاں ہوتی ہیں جس میں ایک تو پیچھے کی سیٹ ہوتی ہے نا ایک اس سے پیچھے بھی دو بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے ایک سیٹ آپ پیچھے گرائیں اور اس سے پیچھے جائے جو سب سے بے آرام جگہ ہوتی ہے وہ سامان کے لیے بھی ہوتی ہے اور انسان بھی بیٹھ جاتے ہیں اس میں کبھی کبھار تو جیسے ہی ہم نے گاڑی روکی حضرت نے ایک دم دروازہ کھولا سیٹ گرائی اور جا کر سب سے پیچھے بیٹھ گئے اب میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا میں نے مجھے ایک تو اس پر نہیں شرم آ رہی تھی غزل وہاں کیوں چلے گئے میں نے کہا جہاں ہم جائیں گے وہ لوگ جب آگے کھڑے ہوئے ہوں گے استقبال کے لیے وہ کہیں گے یہ کیسے بدبخت مرید اس شیخ کے ساتھ ہیں کہ خود آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ کو ڈگی میں بٹھایا ہوا ان لوگوں نے مجھے اس پہ شرم آ رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے کہا کہ کیا ہوگا اس کے اندر تو میں نے بہت کہا میں کہ حضرت آگے لے آئے اور کہا نہیں بس میں یہاں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہوں اور ایک بندہ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے دوسرا بندہ پیچھے بیٹھے اور یہ پیچھے بیٹھے نہیں تو ہم بس بھکے بھکے پھر مزاج ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنا بھی اسٹارٹ کریں گے نہیں آئیں گے آگے تو بس ہم لوگ چاروں نہ چار بیٹھ گئے جا کے اپنی اپنی جگہوں پر میں نے سوچا کہ بھئی اس ٹیکسی کو تو میں لے کر نہیں جاؤں گا ان کے دروازے تک کیونکہ وہ لوگ آگے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو کیا پتا ہمارا عزت کا مزاج ہی ہے وہ سمجھیں گے یہ مرید ساد ایسے بدبخت ہیں تو ہم نے کیا, کیا کہ جب ان کا جب ان کی گلی آئی تو میں نے اسے اس گلی کے دوسری طرف مجھے پتہ تھا ان گھر کہاں پر ہے میں ٹیکسی والے سے کہا بھائی تو گاڑی یہاں روک دیں اور تو جا یہاں سے اور حضرت سے میں کہا کہ اترے ہاں سے اتنے یہاں سے یہاں سے تھوڑا پیدل چلیں گے آگے جا کے اور واقعی یہی ہوا کہ ہم چند قدم آگے گئے تو آگے اتنے سارے لوگ کھڑے تھے میں کوئی شکر ہے کہ ان لوگ کے سامنے اتنا نہیں اترے ہم لوگ یہاں پر آ کر کہ پہلے ہم اترتے پھر اترتے پھر ڈگی کا دروازہ کھولتے اور حضرت کو نکالتے اس میں سے باہر تو اب یہ ان کی گھنٹے کی کیفیت ہے ان پر یہ غالب ہے کہ کسی اہم جگہ پر خود نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اپنے لیے اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں اپنے بے اس کے چھوٹے ہم تو سارے عمر میں علم میں مرتبے میں ہر چیز میں چھوٹے کسی بھی اعتبار سے برابر نہ ہو ان سے بھی انسان پر یہ کیفیت غالب ہوتی ہے اس کی وجہ کیا میں اس پر سوچتا رہتا ہوں یہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان مخلوق کی آنکھوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور خالق کی نگاہ کا اس کو خیال ہو جاتا ہے ایک یہ ایک ہے ہمیں مجھے اور آپ کو نا ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے یہ جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں یہ کیا سوچ رہی ہیں بعض لوگوں کی کا یہ سینس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجھے دیکھنے والی آنکھیں ہیں یہ کیا سوچ اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ خالق کیا دیکھ رہا ہے اور اس کو میری کیسی پوزیشن پسند ہے مجھے کس حالت میں دیکھ کر وہ میرے اوپر زیادہ مہربان ہوگا مجھے کس حالت کے اندر دیکھ کر وہ مجھ سے زیادہ خوش ہوگا مجھے کس حالت کے اندر دیکھ کر وہ مجھے زیادہ عطا کرے گا زیادہ دے گا تو وہ پھر اپنے آپ کو اس حالت کے اندر رکھتا ہے اور لوگ کیا کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا تھا دیکھنے والا کیا کہے گا کیا سوچے گا اس کے دل میں کیا آئے گا اس کو خیال کیا آئے گا اللہ جل شاہ نے ان لوگوں کو اس سے بے نیاز کر یہ حقیقی توازو اس کو کہتے ہیں اصل توازو یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے اندر پیدا فرما دے اور یہ اتنی اسی پر حضور نے فرمایا کہ من عل اللہ جو اللہ کے لیے جھکے گا رفع اللہ اللہ اس کو اٹھائے گا اللہ اس کو, اللہ اس کو اونچا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے کر جائے گا اور آپ یقین کریں کہ ہم دیکھتے ہیں جو عزت جو قدر و منزلت دل کے اندر آخری درجے کے اندر ان متوازن کی انسان کے ہوتی ہے کبھی بھی کسی متکبر کی نہیں پیدا ہو سکتی انسان کے دل کے اندر کہ اس کے بارے میں انسان دل کے دل کے اندر یہ خیالات کبھی بھی پیدا